اور ایک نیا سلسلہ کچھ ہفتہ پہلے شروع کیا گیا تھا اب تک پانچ درس ہو چکے ہیں آج چھٹا درس ہے آج کے درس میں بڑے گناہ کی ایک اور پہچان ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے تین پہچان تین علامتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں آج چوتھی علامت یہ ہے جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے کرنے والے پر وائل کا لفظ استعمال کیا گیا ہو وہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے ویل کا مانا ہے ہلاکتوں بربادی اور دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے وائل ایسے ہی یہ جہنم کی وعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو جس گناہ کے لیے یا جن لوگوں کے لیے کا لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے قرآن و حدیث میں کچھ گناہوں پر وائل کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن میں بہت بطور خاص بہت سارے لوگوں کے لیے وائل کلبز اللہ ارب العالم نے استعمال کیا یہاں چند مثالیں دے کر کے اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے جیسے اللہ اربامن کا ارشاد ہے فوائل مسلم الزی نحم علا ساہون ان لوگوں کے لیے وائل ہے تباہی ہے ہلاکت و بربادی ہے یعنی ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی وقت پہ پڑھا کبھی وقت نکلنے کے بعد پڑھا کبھی چار وقت کی پڑھی کبھی تین وقت کی پڑھی کبھی پانچ وقت کی پڑھ لی یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی عظمت کا انہیں احساس نہیں وقت کا پاس و لحاظ نہیں لہٰذا کبھی پڑھ لیتے ہیں وقت پر کبھی وقت نکلنے کے بعد پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے بربادی نماز کو بھول جانا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے نماز میں بھولنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے بھولنا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے اور یہ مرتبہ رہنا بشر انسا کما تنسون میں بشر ہوں انسان ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو فیضا نصیر تو فتح کی جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو بھولنا یہ انسان کی فطرت ہے لہٰذا بھول جانا صورت کو یا کسی آیت کو یا اس طریقے سے نماز میں کتنی رکعت پڑھی یہ کوئی ایب کی بات نہیں ہے جی گرچہ ہمارے یہاں لوگ اسے عائب سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایب نہیں ہے یہ انسان کی فطرت ہے اور انسان کی طبیعت کا تقاضا ہی تو نماز کو بھول جانا یہ سنگین جرم ہے ایسے لوگوں کے لیے وائل اور جہنم کی وائی سنائی گئی جو نماز کو بھول بھول کر کے پڑھتے اب یہ سوچے جو نماز ہی نہ پڑھتا مکمل طور پر اس کا حصر کیا ہوگا اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہوگا جو نماز مستقل نہ پڑھتا ہو جب نماز پڑھنے والوں کے لیے اگرچہ وہ بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں کبھی پانچوں نماز پڑھی کبھی چار کبھی وقت پہ کبھی وقت نکلنے کے بعد ایسے لوگوں کے لیے جب ائل ہے تباہی بربادی ہے تو جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے کتنا بڑا ویل ہوگا کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہوگی ایسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہوں این ناپ توول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے یعنی انسان دوسرے سے تو پورا لے لیکن جب دینا ہو تو کم دے یہ بھی سخت جرم ہے بڑا گناہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جہاں شرک پایا جاتا تھا وہ یہ بھی گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا ناپ توول کے اندر وہ کمی کرتے تھے لیتے تھے لوگوں سے زیادہ لیکن جب دینا ہوتا تھا تو لوگوں کو کم دیا کرتے تھے تو یہ بھی بڑا جرم جرم ہے اس طریقے سے اللہ فمات ویلمقدرین جو مقدم ہے جھٹلانے والے ان لوگوں کے لیے ویل ہے اللہ کو جھٹلانے والے نبی کو جھٹلانے والے آخرت کو جھٹلانے والے اور اس طریقے سے قرآن کو جھٹلانے والے دین کو جھٹلانے والے حق کو جھٹلانے والے جو بھی ہیں سب کے لئے ویل ہے سب کے لیے بربادی ہے اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ویلکل افاقین عطیم ہر افاق یعنی جھوٹے عظیم گنہگار اس کے لیے ویل ہے لہذا جھوٹ بولنا گناہ کرنا سمجھ لیجیے یہ سب کیا ہے یہ سب ایسے لوگوں کے لیے وائل ہے تو جھوٹ بولنا نماز کو بھول بھول کر کے پڑھنا ناب تول میں کمی کرنا جھٹلانا یہ سب کیا سب بڑے گناہوں میں سے ہے جن پر وایل کلبز استعمال کیا گیا ہے اس طریقے سے صلاح ہرب العلم نے فرمایا وائل الکافرین من عذاب شدید کافروں کے لئے وائل ہے سخت عذاب کی یعنی انہیں سخت عذاب دیا جائے گا تو ان کے لیے وائل ہے بربادی ہے. کافروں کے لیے تو کفر کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے بڑے گناہوں میں ایسا آتا ہے کفر کرنا اور کفر دو طرح کا ہوتا ہے ایک چھوٹا کفر ایک بڑا کفر بڑا کفر کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا لیکن چھوٹا کفر کرنے والا اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو اسے معاف نہ کرے جی. تو بڑا کفر کرنے والے کے لیے وہ جو ہے جہنم ہے ہمیشہ, ہمیشہ جہنم ہے اگر کوئی بڑا یعنی تو باقی جو انسان مر جائے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویلکل مزاح سورے تیسرے پارے کے ایک شہرت کا شروع کا کے الفاظ ہیں ویل الکلحمۃ الومز وائل ہے حمز کرنے والے اور لمز کرنے والے کے لیے حمز اور لمز کیا ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ دونوں کا معنیٰ ہی ہے اور کچھ علماء نے دونوں کے اندر تفریق کیا ہے ایک کچھ لوگوں کے نزدیک حمز کا مطلب یہ ہے آمنے سامنے رو برو کسی کی برائی بیان کرنا اور لمز یہ ہے کہ پیٹ پیچھے غیبت کرنا بعض المان یہ کہا ہے کہ حمز آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا کسی کی تنقید کرنا آنکھوں کے اشارے سے ہاتھوں کے اشارے سے اسے حمز کہا جاتا ہے اور لمز کہتے ہیں زبان سے برائی کرنے کو بہرحال ہر سارے معنی اس کے اندر داخل ہے غیبت کرنا چغل خوری کرنا لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا کسی کو حقیر جاننا کس تحقیر کرنا اور اس طریقے سے برائی بیان کرنا پیٹھ پیچھے لوگوں کی یہ ساری چیزیں یہ سب بڑے بڑے گناہ ایسے کرنے والوں کے لیے ویل ہے اور جہنم کی وہی سنائی گئی ہے اس طریقے سے اللہ اقباب فرماتا ہے فبعل نے ایک تبون الکتاب ابھی دی ان لوگوں کے لیے وائل ہے جو خود کتاب لکھتے ہیں تماقل من دلّہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ایسا کرتے ہیں لیشتروبران کلیلہ تاکہ وہ تھوڑی بہت انہیں پونجی مل جائے دنیا کے لیے ایسا کرتے ہیں تھوڑی بہت انہیں قیمت مل جائے تھوڑا بہت انہیں مال مل جائے اس لیے ایسا کرتے ہیں. اللہ کی کتاب میں تعریف کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے حلال کو حرام کرتے ہیں حرام کو حلال کرتے ہیں تو یہ بہت سخت جرم ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی بات کہ اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے یا نبی کی طرف کرے کہ قرآن یہ کہتا ہے یا حدیثیں کہتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے ویل ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے یہ گویا کہ دنیا کے لیے مال دنیا کے لیے مال کے لئے آخرت کو دین کو بیچ دینے والے لوگ تو ایسے لوگوں کے لیے سخت جرم ہے جو اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں. یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ جو چیز ان کے تورات میں نہیں ہوتی تھی کہہ دیتے تھے کہ تورات میں ہے حالانکہ ان کی اپنی بات ہوتی تھی تو یہ اگرچہ یہودیوں کے لیے کہی گئی ہے بات اور یہودیوں کا عمل تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر ان لوگوں کے ہاں جو اہل بدعت ہیں اہل باطل ہیں اہل خرافات ہیں شرک اور کفر جن کی یہاں پایا جاتا ہے جو قرآن کی منمانی اور دین کی منمانی تفسیر کرتے ہیں اور اپنے اپنی بداعت کو جائز کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے معنی کو بگاڑ دیتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں معنوں کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ آیت شامل ہے صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے یہودی اس کے ایجاد کرنے والے اس گناہ کے ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی لیکن جس کے اندر بھی یہ گناہ پایا جائے گا وہ اس کے اندر شامل ہوگا سخت ہے یہ دین اللہ رب العالمین کا یہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ دین میں جو چاہے اپنی طرف سے اضافہ کر دیں جو چاہے کم کر دینا از بلا منظالی اللہ نے دین کو کامل کر دیا مکمل کر دیا یہ سب حرام عمل ہے جی ہاں یہ دنیاوی نظام نہیں ہے انسان کا بنایا ہوا نظام کہ اس میں کمی اور بیشی کرتا پھرے نہیں اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ کے نظام ہے جو قیامت تک کے لیے اس میں جو کچھ ہو سکتا تھا اللہ ہر غلامی نے ساری چیزیں کی پہلے بہت سختیاں تھی دین کے اندر آسانیاں کر دی گئی ہیں بہت ساری چیزیں جو پہلے جائز تھی حلال کر دی گئی حلال تھی حرام کر دی گئی تو یہ اللہ رب العالمین نے فطرت کے عین مطابق دین اسلام کو بنایا لہٰ دین اسلام کی منمانی تعویل کرنا منمانی یعنی معنی اور اس کے غلط معنی بیان کرنا اپنی بدات اور شرک اور خرافات کی ترجیح و اشاعت کے لیے اس کو جائز کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے آج دیکھیں جتنے بھی اہل بدعت ہیں اہل خرافات ہیں قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں نبی کی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کوئی ان کی بات نہیں مانے گا منمانی تعبیر کرتے ہیں غلط معنی اس کا بیان کرتے ہیں جو معنیٰ اللہ نے نہیں بیان کیا اللہ کی مراد کے خلاف بیان کرتے ہیں نبی نے بیان کیا صحابہ نے نہیں بیان کیا سلف ص عالحین نے بیان کیا وہ اس کا معنیٰ بیان کرتے ہیں جو بھی شرک اور بدعات خراپات کرتے ہیں سب کی وہ دریلیں قرآن و حدیث سے دیتے ہیں اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو صلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ایک فہم تو ان کا بھی ہے جو اہل بدعت اور اہل شرک اور اہل و ہیں خواند روافی صوفیہ قبر پرست اور باطل مسلک کے لوگ یہ سب لوگ معتضلات اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی قرآن کی آیتوں سے دلیل دیتے جہمیہ جو تھے جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے تھے نہ عزب اللہ ذالی اب آپ کیا کریں گے اسی لیے سلب صالح کی قید لگانا ضروری ہے یہ کیونکہ سلب سارین کی قید انسان کی ذہنی آوارگی سے محفوظ رکھتی ہے اور پابند بناتی ہے کہ کتاب و سنت کو اپنے مزاج اور اپنی عقل کے مطابق نہ سمجھو بلکہ کتاب و سنت کو سلف سالین کے منحج اور عقیدے ان کے حفیح کے مطابق سمجھو اور یہ پہچان ہے ایک فرقۂ ناجیہ کی کہ کتاب و سنت کو سلف صالین کے نہج کے مطابق سمجھتے اپنی مرضی کے مطابق نہیں جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ وہ بھی قرآن دلیل دیتے ہیں جو عید میلاد النبی بناتے ہیں بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں جو بدعت و خرافات کرتے ہیں وہ بھی قرآن سے اور حدیثوں سے دلیل دیتے ہیں اب بیچارا اس میں جو عمام ہے وہ پریشان ہوتے امام جن کو کتاب و کا علم نہیں عربی زبان کا علم نہیں وہ لوگ بچارے حیران پریشان رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے جو دنیا کے لیے دین کو بیچ دیتے اور دین دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دیتے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے فویل اللہ کا طبی ان کے ہاتھ جو لکھتے ہیں ان کے لیے اس کے لیے ویل وبیل اللہ مم مم اور ان کی کمائی کے لیے بھی وائل حرام پیسہ ہی ہے دین کو بیچ کر کے کمانا تو ان کا یہ عمل بھی حرام ہے ان کی کمائی بھی حرام اور ایسے لوگوں کے لیے وائل تو ویل جس گناہ کے لیے استعمال کیا گیا وہ بڑا گنا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ کچھ آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے حدیثوں کے اندر بھی لفظ ویل کچھ گناہوں کے لیے استعمال کیا گیا جیسے سے بخار و مسلم کروای تھے عبداللہ بن بن امر بن اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تخلف نبی صلی اللّہ علیہ وسلم سفر تن ایک سفر میں جو, جو ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک سفر میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے ادرک نا وقت ارحقۃن وہ آئے ہمارے پاس اس وقت جب کی نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا سفر میں تھے اور نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا وہ نہ ہنو اور ہم سب وضو کر رہے تھے فجا اللہ نم سو اللہ ارج اللہ تو ہم اپنے پیروں پر مسے کرنے لگے اپنے پیروں پر مسے کرنے لگے پیر کو دھلنا ہے لیکن مسے کرنے لگے کیونکہ جلدی جلدی وضو بنا رہے تھے وقت نکل جا، نکلتا جا رہا تھا نماز کا آپ دیکھیں کہ ساب کرام کتنے حریض تھے نماز کے کیونکہ نماز کا وقت ہے سلا المنی کتاب موقو تھا نماز کا وقت کے ساتھ اللہ نے فرض کیا تو وقت پہ ہی نکلنا جائے اس لیے وہ جلدی جلدی وزو کر رہے تھے پاؤں پر مسح کر رہے تھے اپنے ہاتھ کو پھیر رہے تھے جی نماز کا وقت اگر نکل گیا جان بوش کر کے تو اس نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ نے ایک وقت رکھا ہے اس وقت پہ انسان کو نماز پڑھنا فنا دا بے آسوتے ہی تو آپ نے اپنی بلند آواز نے پکارتے ہوئے کہا ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے جہن کی جن ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچا ہے آپ نے دو یا تین مرتبہ بات فرمائی تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کرتے وقت انسان جسم کے ان اعضا کو جن کا دھلنا وضو کے اندر ضروری ہے اگر پانی وہاں نہیں پہنچاتا ہے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا اور ایسا کرنے والوں کے لیے ویل ہے کیونکہ نماز کا و مدار سمجھ لیجئے وضو کے اوپر ہے اگر انسان کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی چاہے کتنا ہی مخلص کے ہونا کتنا ہی وہ خلوص کے ساتھ اور خضو کے ساتھ پڑھے جی تو وضو شرط ہے نماز کے لیے لہذا وضو اگر نہیں ہوگا صحیح سے تو نماز نہیں ہوگی تو اگر پانی نہیں پہنچا ہے تو انسان کا وضو نہیں ہوگا یہاں آپ نے یہڑی کو اس لیے بیان کیا بطور خاص کیونکہ عام طور سے انسان کو ہی کر جاتا ہے پیچھے حصہ ہوتا ہے پاؤں کے نیچے جو ہے اور ہاتھ انسان کا ہاتھ یاسی یا گولی نہیں پہنچتی ہے کبھی کبھی اور توجہ نہیں دیتا دھیان نہیں دیتا پانی نہیں پہنچتا ورنہ صرف یڑی کے بارے میں نہیں ہے جسم کے ان تمام آزا کو جن کا دھلنا وضو کے اندر ضروری ہے اور وہاں پانی نہ پہنچے ہاتھ ہو پا ہو چہرہ ہو تو اسی صورت میں ویل ہے ان لوگوں کے لیے یہ تو یڑی میں نے کہا کہ صرف اس لیے جیسا کہ نے بیان کیا ہے کہ عام طور پر انسان اس پر توجہ نہیں دیتا اور ہاتھ نہیں پہنچتا یا دھیان نہیں دیتا اور گمان غالب یہ رہتا ہے کہ پانی وہاں نہیں پہنچا ہوگا تو اس وجہ سے آپ نے بیان کیا ہے اس لیے وضو دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نے اس باہول وضو بتایا اچھی طریقے سے وضو کرنا پانی کو جسم کے تمام اعضاء جن کا دھلنا ضروری ہے وہاں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے تب جا کر کے انسان کا وضو ہوتا ہے وضو صحیح طریقے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خوب زیادہ پانی استعمال کرے بلکہ مطلب یہ کہ سنت کے مطابق کرنا اور ان تمام آزار اردو کو دھلنا جن کا دھلنا ضروری ہے. تو اگر جس وضو کرتے ہوئے پانی کے حصے میں نہ پہنچے تو ایسے لوگوں کے لیے وائل ہے ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی اس کے اندر کہ پاؤں کا دھلنا ضروری ہے اگر پاؤں انسان کے کھلے ہوئے ہیں پاؤں میں موزہ نہیں ہے اگر موزہ تو انسان مسے کرے گا اور اگر موزہ نہیں تو انسان پاؤں کو دھلے گا امام بخاری رحمت اللہ باداس پر باب و جول بابلیم سہو ارل دونوں پیروں کے دھلنے کے باب اور دونوں قدم پر مسئلہ نہیں کیا جائے گا اور اس حدیث کو پیش کیا اور اکثر محدثین نے یہی باب قائم کیا ہے اس حدیث کے اوپر کہ پاؤں کا دھلنا ضروری ہے پاؤں پر مسئلہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ حدیث بہت سارے صحاب کرام سے بنے ہوئے عبداللہ بن اور بناس سے میں نے حدیث پیش کی ان کے والد امر بن آس سے حدیث مروی ہے ایسی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جابر عبداللہ بن حارث خالد بن ولید شرح بن بن حسنا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ تمام صحابہ کرام سے راضیم اور انہیں جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے تو ان تمام صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے. لہٰذا جو پاؤں کو نہ دھلے اور پاؤں پر مسحی کر لے جیسے کہ روافذ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جہنم کی وہی دھن کا وضو ہی نہیں ہوتا اور جن کا وضو نہ ہو ان کا ان کی نماز ہی نہیں ہوگی جن کا وضو نہ ہو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی جی ہاں پاؤں اگر انسان موزا پہن رکھا تب آپ نے مسئلہ کیا اللہ کے سلسل اللہ اور سفر میں تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو جب پاؤں دھلنے کا وقت آیا تو مغیرہ بن شعبہ جھکے کہ میں موزا نکال دوں تو آپ نے کہا کہ نہیں دا فا دخل توما تو ان دونوں کو چھوڑ دو میں نے ان دونوں کو پاکی کے حالت میں پہن رکھا ہے یعنی وضو کرنے کے بعد میں نے ان کو پہنا لہذا اگر انسان وضو کرنے کے بعد موضوع کو پہنتا ہے تو اسی صورت میں ان پر مسئلہ کر سکتا ہے اگر وضو کے بغیر پہن لے گا تو مسئلہ نہیں کر سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ موضوع پر مسئلہ کب کیا جائے گا جب پاؤں کے اندر ہوں گے تب ان پر مسئلہ کریں گے موضوع پر پاؤں پر مسئلہ نہیں کیا جائے گا سر کا مسئلہ کرتے ہیں کان کا مسئلہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العلامین کا حکم ہے سر کا مسح کرنے کا اور کان سر کے اندر ہے اس لیے کان کا بھی مسے کرتے ہیں لیکن چہرے کو دھلا جاتا ہے ہاتھ کو دھلتے ہیں پاؤں کو دھلتے ہیں اس لیے جو ہے کان ان کو دھلا جائے گا لیکن اگر کوئی پاؤں کو دھلے ہی نہ جب ایڑی میں اگر پانی نہ پہنچے یا کہیں پر بھی پانی نہ پہنچے جو جس کا دھلنا ضروری ہے جسم کے آزانے سے نہیں جن کا دھلنا ضروری کے ان کے لیے ہے کے ہے تو جو پاؤں کو دھلے ہی نہیں صرف ان کے لیے تو کتنا بڑا ہوگا میں بھی ان لوگوں کے لیے کہا تھا کہ اپنے پاؤں کے اوپر مسے کر رہے تھے یعنی وزو غسل نہیں رہے تھے پاؤں کو بلکہ مسے کر رہے تھے تو آپ نے ان کے لئے ویل سرگ کی دھمکی دی تو رک گئے صاحب کرام وہ جلدی کچھ کر رہے تھا کہ ہماری نماز وقت ہو پہ وقت نکل جائے گا تو نماز ہماری نہیں ہوگی حالانکہ وہ سفر میں بھی تھے تو انسان سفر میں ہے تو بھی وقت پہ کے بعد پڑے ظہر اثر کا وقت ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن اس کو عشاء میں نہیں پڑھ سکتے یا مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے اگرچہ انسان مسافر ہے فجر کا وقت ہے اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے عشاء کے وقت میں یا پھر سورج نکلنے کے بعد نہیں انسان کو پڑھنا وقت پر نماز پڑھنا ظہر اثر اکٹھا کر سکتے ہیں مغرب عشاء اکٹھا کر سکتے ہیں جی ہاں لیکن وقت نکل جانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو یہ جو روافظ ہیں جن کا عقیدہ اور منہاجی ہے پر مسئلہ کرنا ان کے لیے حدیث ننگی تلوار ہے سمجھ لیجئے یہ حدیث ان کے خلاف ہے جو پاؤں پر مسے کرتے اور پاؤں کو دھلتے نہیں پھر مسے کب کیا جائے گا اگر پاؤں پر مسے ہی کرنا ہے تو موزہ پہنیں گے تب کیا کریں گے اسی لیے موزے پر مسے کرنا یہ ہے شادی سے اور متواتر حدیث ہے اسی لیے ہمارے درمیان اور وافظ کے درمیان جو بہت سارے فروخ ہیں انہی میں سے بڑا فرقیہ بھی ہے اور اس کو علماء نے باقاعدہ عقیدے کی کتابوں کے درمیان کیا کہ روافظ جو ہے موضوع پر مسے کرنے کو جائز نہیں سمجھتے وہ پاؤں پر مسے کرتے ہیں جبکہ ہمبی نے پاؤں کو دھلا ہے اور موضوع پر مسے کیا تو ان کا پورا دین شریعت ہم نبی کی شریعت کے خلاف ہے ان کا پورا عقیدہ پورا دین پوری عبادت کا طریقہ تمام چیزیں ان کی الگ ہی ہیں جی ہاں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جو قرآن میں تعریف کے قائل ہوں صحابہ کو برا بلا کہتے ہوں ہیں عائشہ کو گالیاں دیتے ہوں ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہوں اور فاروق کو گالی دیتے ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کو ہنوما جماعین کو اور صحابہ کردام کو گالیاں اور انہیں کافر اور انہیں جہنمی قرار دیتے ہوں ایسے لوگوں کے لیے کیا بعد بات ہے کہ وہ پاؤں کو پر مسے نہ کریں لیکن پاؤں پر مسح کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ نبی کی شریعت میں ایسا کرنا حرام ہے ایسے ہی ایک حدیث میں آپ ہمایا ویرولی لذیذ حدیث حدیث نہیں ادہ کا بھی قوم اس شخص کے لیے ویل ہے جو بات کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے فیحق جھوٹ بولتا ہے وحیل الح ویل ہے اس کے لیے اس کے لیے ویل ابو دا ترمیزی کی روایت ہے اور حسن درجے کے حدیث ہے جیسا کہ امام علبان رحمت اللہ علیہ نے اور امام ترمیزی نے ان سے پہلے اس پر حسن کا حکم لگایا تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے مزاح کے طور پر مزاح کے طور پر لوگ ہنسے جب سے کہتا میں مزاق کر رہا تھا میں مزاق کر رہا تھا جھوٹ بولنا کبھی بھی جائز نہیں ہے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں انسان کے لیے انسان جھوٹ بولے مذاق میں جی تو ہمارے کا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اپنے ہاں تو ایک باقاعدہ تیوہار چلتا فل اپریل اپریل کی پہلی تاریخ جس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ جھوٹ بولنا بھی شریعت ہو سکتی ہے کتنا حرام کام ہے جھوٹ بولنا کتنا سخت گناہ ہے جھوٹ بولنا شریعت کے اندر اور لیکن لوگ اسے یعنی ہنسانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں بھائی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ضرور نہیں ہے آپ مزاق کی مزاح میں انسان جو ہے ہنس سکتا ہے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مزاح کیا اور آپ کی بات سن کر کے لوگ ہنسنے لگے جی ہاں تو اس طریقے سے مزاح میں بھی انسان جب بات کرے تو سچ بات بولے جھوٹ نہ بولے جھوٹ بولنا ہر حال میں حرام ہے تین چیزوں میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا گیا ہے ایک تو یہ کہ لڑائی کے اندر اور دوسرے یا بیوی کا آپس میں یعنی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بولنا یعنی مرد یہ کہ اپنی بیوی سے کہ میں تم سے بہت زیادہ چاہتا ہوں اور عورت اپنے اپنے سے کہے اگرچہ زبان ہی سے کہتا ہو اور اس کے دل اتنی محبت نہیں ہے جس قدر وہ اظہار کر رہا زبان سے لیکن صرف اس وجہ سے تاکہ دونوں کے اندر رشتہ برقرار رہے محبت برقرار رہے تو اس وجہ سے اگر کرتا تو یہ چیز جائز ہے ایسے ہی دو قوموں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا کہ دو لوگ آپس میں نفرت کر رہے ہیں دونوں کے درمیان عداوت ہے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یہ شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے جیسا کہ شیخ وسلم روایت ہے اور غالبا الرقیہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی یا کوئی اور صحابیاں ہیں ان سے حدیث جو ہے مروئی ہے جی تو عمومی طور پر جھوٹ بولنا شریعت کے اندر سخت گناہ لوگوں کو ہسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا یہ حیران تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں جی تو یہ چند گناہ تھے جو جن پر ویل کلر استعمال کیا گیا ہے خلاصے کلامیہ کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے ویل کلبز استعمال ہو جس کے لیے ویل کلف استعمال ہو کیا ہے وہ وہ بڑا گناہ ہوتا ہے اور وہ حدیث رقیہ سے نہیں ہے جو میں بتا رہا تھا وہ کلسوم سے ہے کلسوم بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ان سے حدیث آتی ہے وہ کہ تین جگہوں پر جھوڑ بولنا شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے ایک تو لڑائی کے اندر نمبر دو دو قوموں یا دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اور نمبر تین شوہر اپنی بیوی کے لیے بیوی اپنے شوہر کے لیے بولتی ہے تو یہ تین ایسے مقامات ہیں جہاں پر حلال ترتیب الٹ سکتی ہے میں نے ترتیب ممکن ہے ترتیب کے ساتھ حدیث نہ ہو آگے پیچھے ہو اس میں لیکن یہ تین باتیں ہیں جن کے اندر شریعت میں جھوٹ کو حلال قرار دیا گیا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے اللہ ہر برائی اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے میرے بھائیوں ہمارا بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم ایسے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں جو بڑے گناہ ہیں تاکہ ہم اللہ حربلین کی طرف سے ناراضگی نہ, نہ اللہ کہ ہم مول لیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نہ آئے ہمارے اوپر بلکہ اللہ رب غلامین کی رضامندی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے گناہوں کو چھوڑ دیں جو بڑے گناہ آج لوگ کرتے ہیں اور وہ ایک عادت بنا لیے ہیں اسی لیے اس سلسلہ اور سیریز شروع کیا گیا تاکہ ہم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے محفوظ کر سکے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے عام رب العالمین و صلی اللہ علب محمد و صحاب وزد اکم اللہ علیکم و اللہ وبرکاتہ